ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمداً عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد فاعوذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربی ولا صدق رب شرح لي حضرت پوسا یا پاس تشریف لائے اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ سلامتی اسی میں ہے کہ الہدا کی پیروی کی جائے وہ سلام والا منی الہدا جس نے الہدا کی پیروی کی سلامتی اسی کے لیے یہ الہدا جسے الہدا معرفہ الف کے ساتھ اور نکرہ صرف ہدن خدا اور الدا یہ مختلف سٹیجز ہیں مراحل ہیں ہدایت کے اند اللہ ہوا الہدا ان سے کہو کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہی اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی وہ الہدا ہے اس میں ہدایت کے مختلف مراحل کی طرف ذکر ہے انتہائی جامع جواب ہے اولا ہدایت وجدان انسان کی جو جبلت ہے وہ کسی چیز کی طرف گائڈ کرتی ہے گائڈینس آف انسٹنکٹ ہدایت الوجدان ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی وجدان کی ہدایت کے مطابق دودھ ڈھونڈتا ہے اور دودھ پیتا ہے چوستا ہے اسی طرح ایک چڑیا کا بچہ اسی وجدان کی ہدایت کے مطابق دانے کو ہے اسے پتہ یہ میری خوراک ہے تو یہ ہو گیا وجدان اور چونکہ بچے کی اس وقت اتنی ضرورت ہے لہذا اسے ہدایت میں سے اتنا ہی حصہ دیا گیا ہے وجدان کی ہدایت کا پھر اس کے بعد ایک حوص کی ہدایت آگے بڑھ کے جی سے آگے اب بچے کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے دودھ پینا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز یہ استری ہے اور یہ گرم ہے اور میں نے اس کو ہاتھ لگانا ہے یا نہیں لگانا اور یہ کنواں ہے میں اس کے پاس نہیں جاؤں میں گر جاؤں گا یہ ہدایت ملتی ہے حواس کے ذریعے اس نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا اس کا ہاتھ جل گیا اب اسے یہ ہدایت مل گئی کہ دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا اب وہ استری تصویر بھی دیکھے گا تو ڈرے گا اس طرف نہیں جائے گا تو یہ ہے ہدایت جس طرح وجدان کی ہدایت نامکمل ہے اس کے لیے حوص کی ہدایت اگلا درجہ ہے جو پچھلے درجے سے کا ہاتھ پکڑ کے ترقی دیتی ہے اور حیوانات میں یہاں تک ہے بات اگلا جو تیسرا اسٹیج ہے ہدایت کا وہ ہے تعقل عقل کی ہدایت دور دو چار کو جمع کرنا میں نے اس طرح سے گھر بنایا تھا پھر وہ پانی میں بہ گیا لاز اب اس طرح نہیں بنانا میں نے دوسری طرح سے بنانا ہے عقل نے جوڑا وہ جو اس کا تجربات ہیں وہ جو اس کے ایکسپریمنٹ ہیں ان کو اس نے جمع تفریق کر کے ایک نتیجہ نکالا یہ ہے کہ اب ہمارے حواس یہ کہتے ہیں آنکھ یہ کہتی ہے کہ یہ سورج زیادہ سے زیادہ ایک پراٹھے جتنا ہے حواس تو یہ ہمیں خبر دے رہے ہیں لیکن عقل کہتی ہے نہیں یہ تو اتنا بڑا ہے سمجھے نا تو ہم عقل کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں آپ آئی ہوئی چیز ہے ہم اس کو جٹلا دیتے ہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو بخار ہو زبان اس کی کڑوی ہو تو شاید بھی اگر وہ لیتا ہے تو اسے کروا لگتا ہے اس کے آواز اس کی زبان کہتی ہے کہ کڑوا لیکن عقل کہتی ہے وہ شاید کڑوا نہیں زبان کڑوی سمجھا یہ ہے عقل جو حواس کو چیک کرتی ہے عقل کے لیے آپ نے پھر وہ میٹر یاد کر لی پھر آپ نے مختلف میٹر میٹر اور گیجز آپ نے تیار کیے عقل کی مدد کرنے کے لیے کہ حواس دھوکہ دے جاتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرے گی آپ گاڑی میں بیٹھے ہو تو پتہ چلتا درخت پیچھے دوڑ رہے ہیں لیکن عقل کہتی ہے نہیں گاڑی آگے جا رہی ہے تو حواس دھوکا دے جاتے ہیں لہذا ان پہ نگرانی رکھنے کے لیے عقل دی گئی اس کی روشنی میں فیصلہ کرو لیکن عقل آخری اسٹیج نہیں عقل تو ایک چراغ ہے جو رستہ دکھاتا منزل نہیں اقبال نے کیا کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں عقل تو چراغ ایسے ساتھ لے کے چلو لیکن عقل انتہا نہیں عقل دھوکہ دے جاتی اب عقل کے لیے ہدایت کا اگلا مرحلہ ہے جو ہونا چاہیے اور وہ ہے الہدا فہما کو منی یا فلا خوفنا حضرت آدم علیہ السلام عقل کے امتحان میں پاس ہو گئے تھے جب امتحان ہوا علم الاسما کا فرشتوں کو بیٹ کیا پاس ہو گئے تُم لائب کی ضرورت تھی خلافت کے لیے تم نہیں چل سکتے تھی. تمہیں تجربہ ہو گیا لیکن اگلا ہی ایکسپریمنٹ جب ہوا تو عقل دھوکا دے گئی دیکھیے کیا ہوا علم السما کے اندر پوزیشن لینے والے حضرت عدم علیہ السلام آگے چل کے گشت خا د اس وقت اللہ نے فرمایا میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ فیزیکل سائنسز کا علم صرف علم نہیں ہے فیمات یا نہ کو منی ہودن ابھی تمہیں ایک اور چیز کی ضرورت ہے لہذا وہ چیز لے کر آئے رسول اور ابدیا وہ الہدا جو عقل کو منزل دیتا ہے عقل کہتی ہے ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہی ہاتھ ہائی ہاتھ آلے متو یہ جو تم سے وعدے ہوتے ہیں تم پھر اٹھ کے بن جاؤ گے پھر تمہیں یہ جنت میں جانا جنم میں جانا یہ امپوسبل ہے ناممکن ہے ناممکن دل ہی اللہ حیات نہ دنیا نہ منہ تو نہ اللہ در کوئی فرشتہ نہیں آتا مارنے کے لیے کوئی ہماری عمر نہیں لکھی ہوئی ہے بس اسباب ہے اسباب کی وجہ سے ہم مر جاتے زمانہ مار دیتے ہم اکل یہ کہتی الہدا کہتی ہے نہیں تم دیکھتے ہو کہ مادی لحاظ سے یہاں ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے مادی لحاظ سے یہ کائنات مکمل ہے لیکن اخلاقی اور روحانی طور پر نامکمل ہے نتائج نکلتے روحانی نتائج کوئی نہیں نکلتے بلکہ کے براک نکلتے آپ نے بھلائی کی آپ کے ساتھ برائی کی جائے گی آپ نیک ہیں جانتدار ہیں شریف ہیں بھوکے مریں گے چھت نہیں ہوگی بچیاں جوان بیٹھی رہیں گے کوئی رشتہ نہیں کرے گا یہ نتائج ہے نیکی کے اگر یہی نتیجہ ہے نیکی کا تو نیکی سے توبہ اگر یہ نتیجہ یہی دنیا سب کچھ ہے تو پھر ہر آدمی بدکار کیوں نہیں ہے وہ نیکی کا تصور کیا ہے کیوں نیکی کرو لاکھوں کروڑوں کو لات مار کے سچ بولو اس کیوں کا نتیجہ کیا جوتے ساری زندگی کی فاقا کیشر اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے ایک آدمی ابدکار ہے اسمگلر ہے لیکن یہ کہ وہی چودھری بنا بیٹھا ہے وہی ایم ایل اے ہے وہی ایم پی ہے وہی وزیر بن جاتا ہے اسی کو پروٹوکال دیا جاتا ہے تو پھر بدی کیوں نہ کرے یار جو نیکی کرتے ان سے پوچھیے کیوں نیکی کرتے اور جو بدی نہیں کرتے ان سے پوچھیے کیوں نہیں کرتے ایک آدمی ہے اس کے ایک حکم پر کروڑوں آدمیوں کو مار دیا گیا جس نے ہیرو سیما پہ ایٹم بم کروایا کیا خیال آپ اس کو پکڑ کے سجائے موت بھی دے دی جی جاتی تو ایک ہی جان جاتی نا تو کروڑوں جانوں کا بدلا ایک جان ہو سکتی ہٹلر کو اگر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے بدلا پورا ہو جائے ایک آدمی اس نے بم اڑا کے جناب وہ جہاز کو اڑا دیا اور تین ساڑھے تین سو آدمی معصوم جانے اس نے لے لی بغیر کسی گنا کے آپ نے پکڑ لیا آپ نے اس کو سزا بھی دے دی ایک جان لی آپ نے ادالت کے آدمی کو تین سو بار سولی پر لٹکایا جائے جان تو ایک ہی بار نکلی ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ پھر انصاف کہاں ہے کوئی ایسا دن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں اس کو بار بار زندہ کر کے پھر مارا جائے لا یموت تو ولا والا عقل یہ کہتی ہے خود عقل یہ بات کہتی ہے کہ نیکی اور بدی کا نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا یا تو یہ ایک فرید ہے یا پھر کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے جہاں ان کا نتیجہ نکلے یہ ہے دیدے آپ ججمنٹ ان لما تو خون تمہاری اجرتیں تمہاری مزدوریاں قیامت کے دن دی جائیں گی تو میں یا عمل خیر عذراتن خیری من یار عمل مسکال جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لگا جس نے ذرہ بر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا یعنی دنیا تو بدلے کی جگہ ہے ہی نہیں لہذا نیک کو یہاں بدلہ طلب نہیں کرنا چاہیے جب نتیجہ نکلتا امتحان کا تو ایگزامیشن ہال میں کبھی بھی نہیں نکلا اثرات وہاں مرتب ہوتے جو فیل ہوتا ہے جو پاس ہوتا ہے اسی ایکزامیشن ہال کے اندر ہو جاتا ہے نتیجہ وہاں نہیں نکلتا ڈکلیئر کسی اور دن کیا جاتا ہے کہیں اور کیا جاتا ہے لہذا جو نیک ہے یا بند جنتی ہے یا جہنمی یہاں ایگزامیشن کے اندر فیصلہ ہو گیا دنیا کے اندر جس سے اس کا پیپر لے لیا گیا پیپر سیل کر دیا گیا اس کے گلے میں لٹکا کے رکھ دیا گیا تو وہ جنتی ہے یا جہنمی اس کے اندر بند ہے جیسے جو فیل آیا پاس ہے یا پاس وہ پیپر کے اندر اس کا جو آنسر پیپر ہے اس کے اندر وہ بند ہوتا ہے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا فقد قامت قیامت وہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی یعنی اس کا نتیجہ تو اب اس کے اندر ہے اس نتیجے پہ اب کوئی اثر نہیں پڑ سکتا نتیجہ اس کا نکل مرتب ہو گیا صرف سنانا باقی رہ گیا ہوتا کہ عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا یہ ہوتا. اور فلاں دن سنائیں گے بعد میں سنائیں گے جو آدمی مر جاتا اس کا فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے بس ایک دن سنانے کا اٹھایا جائے. اٹھو بھائی. یہ ہے دیکھ لو ایک کتاب اپنا پیپر خود چیک کرو وہ امتہ اسکول والے ہوتے ہیں تو وہ بلاتے ہیں ایک دو دن پہلے کہ اپنے پتر کے اپنے لال کے پرچے چیک کر لیں بعد میں نہ کہ ٹیچروں نے نمبر نہیں دیے کرنا ماں آپ خود دیکھ لیں خود تو یہ نہ کہ جی میرے بچے نے بڑا اچھا کیا بچہ تو گھر آ کے یہی کہتا بس بڑا میں نے تو ایسے کر دیا کہ پہلی پوزیشن آ کے دیکھ لو جس کو شک ہے آ کتاب اپنا پیپر خود چیک کرو کفا نفس سے کا لیا میں حسیبہ اپنا ایڈیٹر آج تو خود کافی ہے تو یہ الہدا یہ بات کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے لہٰذا عقل ان ہے عقل کی ایک لمٹ ہے وہ ایک حد تک دیکھ سکتی جن کو ستارے ہوتے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی عقل کہتی ہے وہ ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا عقل تعین کر ہی نہیں سکتی وہ اس کے دارے کار میں نہیں آتے اس کی ایکسس میں نہیں ہے لہذا ان کے لیے الخدا پر اعتماد کرنا پڑتا ہے وہ ہے اللہ آپ اللہ شہین خلکہ جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دی ہاتھ اس نے بنایا اس کا نقشہ کہ پکڑنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے ہاتھ بنائے ٹھیک ہے جی اب پکڑنے کے لیے چھوٹی بڑی انگلیوں کی ضرورت ہے ساری انگلیاں ایک جیسی ہوتی تو کبھی بھی مضبوط گرست نہ ہوتی لہذا مضبوط گرفت کے لیے چھوٹی بڑی انگلیاں اور پھر ان سب پر ایک انگوٹھا گرفت مضبوط کرنے کے لیے مرغی کے پاؤں کے لیے جلی ضرورت نہیں تھی بتس کے پاؤں کے لیے ضروری تھی اس لیے کہ اسے پانی میں تیرنا ہے اسے چپو چاہیے لہٰذا اس کے پاؤں کی انگلوں کے درمیان جلی رکھنی تیرنے کے لیے چاہیے تھے تیرنے کا سامان تھی ایگل ہے چیل ہے باندھ ہے شاہین ہے. اسے اوپر سے دیکھنا ہے سب کو سونگ نہیں سکتا وہ لہذا اس کے لیے اس کی نظر کی تیزی دی گئی کہاں وہ ہوتا ہے اور اس کی نظر میں جو ایک چیز ایکسٹرا ہے دیگر حیوانات کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کو وہ فوکس کر کے جام کر دیتا ہے کوئی جوا جا رہا ہے کہیں گاس میں کہیں وہ اپنی نظر اس کے اوپر فکس کر کے اس کو جام کر دیتا ہے آپ یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے جہاں جائے گا وہیں اس پہ جانا ہے کہاں سے جاتا ہے وہ چیمٹی ہے وہ اوپر سے دیکھ نہیں سکتی لاجا اس کی آنکھوں کی تیزی ضرورت نہیں تھی اس کی ناپ کی تیزی چاہیے تھی کبت شامہ وہ کہاں ہوتی ہے کس طرح سونتی آپ بعد میں پہنچتے وہ پہلے پہنچتی ہے اس کو رزق حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے تھی بعض کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو دی انسان کو جس چیز کی ضرورت اللہ جی آتا کلّا شاہین خل ثم سم وہ چیز پیدا کی پھر اس چیز کو وہ کام سجا دیا اور کام پہ لگا دیا دل اپنا کام کر رہا ہے تھے اپنا کام کر رہے گردے اپنا کام کر رہے ہیں جگر اپنا کام کر رہا. کبھی ان میں لڑائی نہیں ہوئی کہ گردے کہیں بس جی سرکار میں آنے یہ نہیں کام کہا جگر والا جگر میرے والا کام کرے ہڑتال ہو جاتی ہے نا نہیں کبھی تھی ہڑتال دل کبھی نہیں کہتا تم سارے تھوڑا تھوڑا سو لیتے ہو آرام کر لیتے ہو کوئی میرا بھی تو خیال کرو ہر وقت چلتا رہا تو سات سال ہو گئے مجھے بھی ریسٹ کرنے تو دل کا ریسٹ ہو گیا تو بندہ گیا تو بندہ پورے کا پورا لیٹ ڈاؤن ٹو ریسٹ میں کوئی فلش جس کو جو کام اللہ نے لگا دیا وہ ہو سورج اپنے کام میں لگاؤ اسی طرح چاند اپنے کام میں ہو اکسیجن اپنے کام میں لگی اللہ جی آتاف اللہ شہین خل کا یہ تو ہو گیا اس کا جواب کہ میرا رب کون ہے اور کیوں رب ہونے کے قابل اب اس نے بڑا سیاسی سوال کیا کہنے لگا فما بال اور قرون یہ جو ہمارا پیو دادا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اب یہ بڑا پولیٹیکل سوال ہے کہ اگر یہ کہیں گے سارے جہنم میں گئے تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے خلاف یہی ہوا تھا نا گلاب مسلمانوں نے آیا تھا بی کرنے لگا تھا کلمہ پڑھنے لگا تھا ابو اجرا نے وہ دروازے کی چوکٹ پکڑ کے لٹکے کہا پہلے پوچھ تو سی تیرے باپ کا کیا حال ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بات تیری اور میری ہے تو اپنی فکر کر اس نے کہا نہیں پہلے یہ بتائیں میرا باپ کہ آپ نے فرمایا جہاں ساری دنیا با تیرا باپ انہوں نے کہا, عبد المطلب کا بتائیں آپ نے فرمایا جہاں بات کی وہیں ابد المطلب بھی نے کہا جی میں تو دن میں جاتے نہیں جو میرے باپ کو آگ میں بھیج تو یہ بڑا مشتحل کرنے والا سوال تھا کہ ٹھیک ہے میں تو گمراہ ہو گیا وہ صاحب تھے نا تو کمپیوٹر پہ ان کا نام آ گیا تو وہ بڑے روئے کے سرکار یہ تو میں نہیں ہوں یہ میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ کسی اور کا نام ہو نہ کہا انہرامی ابو مالانا انتہرامی ابو مال انترام لکھ میں آپ ہی حرام یہ سچ کہہ رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر نے کہا کہ ناممکن ہے نارا میں سما پال قرون ہمارے پیو دادا کے بارے میں تیرا کیا خیال ابراہ فیملی ساری بیٹھے ہوئی کا پیو دادا ان کا پیو دادا اس نے علیہ اسلام کو ٹریک کرنے کی کوشش کی کالحل مہائندہ ربیسی کتاب علیہ اسلام نے کہا کہ اس کے بارے میں میرے رب کو علم ہے کتاب میں لکھا ہوا جو کچھ بھی ہے لا ال ربی ولا صاحب میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے ان کی تو فکر چھوڑ دے ان کا حساب کتاب جس کے پاس ہے وہ اس کے پاس گئے ہوئے اپنی بات کر یہ انتہائی جامع جواب ہے اب چونکہ موقع آیا تھا پھر نے سوال کیا تھا رب کے بارے میں رب کون ہے تو اب اس کی تکمیل کی جا رہی ہے رب کون ہے اور کیوں رب ہونے کے قابل ہیں فرمایا اللہ جی جال کو ملا جس نے تمہارے لیے زمین کو مہد بنایا ہے گود بنایا ہے ماں کی گود کی طرح ہے ماں کی گود میں جب آدمی جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تمام قسم تک یہ قلعہ ہے میری ماں جیتے جیموت پر کوئی مشکل نہیں آنے دے گی اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا اس نے تمہارے لیے اس کو پنکھوڑا بنا دیا اس نے تمہارے لیے اس کو ماں کی گود کی طرح بنایا ہمیں جو یہ نظر آتی ہے زمین اور یہاں سے نظر آتا ہے آسمان ان کے درمیان جہاں پر مایا اللہ جی جال کو مسما بین جس نے لیے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا لیکن وہ اتنی لطیف چھت ہے کہ ہمیں ستارے بھی نظر آتے رہتے ہیں آسمان کی رونق بھی نظر آتی رہتی اور چھت بھی اپنی جگہ برقرار ہے زمین کے مختلف مختلف ہلکے لیئرز ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو زمین پہ حیات ممکن ہی نہیں سورج سے جب وہاں آپ کو پتا ہے ہائیڈروجن کے اور ہیلیم کے دھماکے ہو رہے ہیں ہیلیم کے اور ہیلین پھر جو ہے وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے ہر دم دھماکے انتہائی خوفناک دھماکے ہو رہے ہیں وہ جل رہے کھول رہے اس کی گرمی آپ اندازہ کریں کہ زمین کے اوپر دو سو تہتر جو ہے وہ ٹیمپریچر نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں بچے گی کتنا دو سو تہتر تھا اور جب وہاں سے وہ سولار ونڈ چلتی ہے وہ گرم ہا تو کتنی ہوتی ہے دو ملین کیلوین اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے جو میگنیٹوسر بنی ہوئی ہے سی میدان وہ تقریباً چار ملین مائل چھ ملین کلومیٹرز میٹر مدنی ہے جو ان الیکٹران اور پروٹون کو ٹریپ کر لیتا ہے وہ جو گرم پارٹیکلز ہیں جو سورج سے آ رہے ہیں ان کو وہ ٹریپ کر لیتا ہے گرمی وہاں رہ جاتی زمین سے چونسٹھ ہزار کلو اوپر وہ معاملہ ختم ہو جاتا وہ ساری گرمی ان پارٹیکلز کو وہ روک پھر سورج کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں اگر درمیان میں خلا نہ ہوتا تو ان دھماکوں کی وجہ سے یہ زمین جو ہے یہ پل بھر میں بکر کر کرائی جاتی ہے لیکن چونکہ خلا ہے انتہائی خوفناک حیابتناک ٹریمینڈس دھماکہ باہر نکلتا ہے تو زیرو ہو جاتا ہے آگے اس کی رفتار کو خلا ہے زمین کے اندر سے اوپر آپ اٹھتے ہیں ایک ایسا اللہ تعالی نے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کی جو بھاپ ہوتی ہے واٹر ریپور اس سے ملا کے ایک ایسا بلینکٹ بنا دیا ہے کہ جس میں سے روشنی آتی تو ہے پانی اڑ کے واپس نہیں جا یعنی رات کو جب رات ہوتی ہے تو اسی کمبل کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر برقرار رہتا ہے ورنہ رات میں زمین ٹھٹر کر رہ جائے وہ گرمی کو واپس نہیں جانے دیتا ٹیمپریچر برقرار رکھتا ہے آپ کی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے ایک برقی میدان ہے زمین کے گرد جس کی وجہ سے یہ ساری آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ سگنل کو باہر نہیں جانے دیتا بلکہ آپ کو واپس دے دیتا اسی کے اندر یہ سارے جتنے بھی گھوم رہے ہیں آپ کے سیٹلائٹ اس دائرے کے اندر ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کر رہے ہیں پھر اوزون ہے او تھری اوزون کی لیئر اگر وہ نہ ہو تو یہ جو ریڈیوشن ہے ریڈیو ایکٹو جو اثرات ہیں تابکاری کے ان ایٹمی دھماکوں کے جو سورج کے اندر ہو رہے ہیں پل بھر میں زمین کو جبسا کر رکھتے یہ کیٹن جی فلان سے آ رہے کہ اوپر پانی دریافت ہوا جی برف دریافت ہوا جی زندگی ہے یا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ کہ ان سیاروں کو وہ پروٹیکشن بھی حاصل ہے وہ لیئر بھی ان کے گرد ہیں جو زمین کے گرد ہے کہ نہیں اگر وہ نہیں ہے تو زندگی وہاں نہیں پنپ سکتی اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر چیز لے کر گئے ہیں وہاں لیکن اسے اگا نہیں سکے سب سے زیادہ ڈھیٹ بیج جو ہوتا ہے وہ ٹماٹر کا ہوتا ہے اب تک دریافت شدہ تمام جمادات میں ڈھیٹ ترین بیج جو ہے یہ ٹماٹر کا ہوتا ہے یہ ہانڈی میں پکا بھی دیں آپ پھر بھی اگا لیں بلکہ زیادہ شان کے ساتھ اگتا ہے آپ پکا کے کھا لیں تو بھی شان کے ساتھ اگتا ہے اس کو بھی لے کر گئے لیکن نہیں اگانی کہاں اگے اگنے کے لیے اس نے کوئی جگہ چنی ہے یہ ایسے اس مٹی تھوڑی اگا دیتی ہے کوئی چیز چاہیے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا وہ سال کا سو بلن اور اس میں تمہارے لیے رستے نکالے تجارت کرنے کے لیے کتنے اونچے اونچے پاڑ ہیں لیکن درمیان میں کوئی درا بھی رکھ دیا کس نے رکھا ہے اللہ نے رکھا و جالا فیا سو اس میں بڑے کھلے کھلے رستے رکھے تو سالا کا لکم تھیا سو بلان اس نے اس میں تمہارے لئے رستے رکھے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ان۔ اور آسمان سے پانی نازل کیا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَ من نَبَاتِ الْشَدَ آسمان سے پانی نازل کیا اب دیکھیں کہاں سے پانی اٹھتا ہے کڑوا اس کا جو خام محلہ جہاں سے اٹھتا ہے وہ امتہائی کڑوا سور سے سمندر سے ٹوڑ کے جاتا ہے ٹوڑنے کے بعد یہ اوپر جا کے اب دیکھیے اس کا ہوتا کیا ہے یہ جب جا کے خاص ٹیمپریچر میں برف بنتا ہے یہ جو کترات برف بنتے ہیں تو یہ چٹکتے ہیں اس چٹکنے سے جو چنگاریاں اگتی ہیں اس کی نکلتے ہیں جو حصے بچھار ہوتی ہے وہ بچھار جو ہے وہ مائنس لے کے پیچھے پلس چارج چھوڑ دیتی اب ان کی چارجنگ الیکٹریفائی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کس کو بادل کو یہ جو بادل کی انرولمنٹ ہوتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ جاتا ہے یہ اصل میں سیٹل ہو رہی ہوتی ہے وہ وائرنگ جب پلس والے اوپر ہو جاتے ہیں مائنس والے نیچے ہو جاتے ہیں اور ہا اتنے تھک ہو جاتے ہیں کہ ہوا ان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتی تو انتہائی دھماکے کے ساتھ یہ پھر ڈسچارج ہوتے جسے ہم کہتے ہیں جی بادل کا گرجنا بجلی کا چمکنا جب وہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو آپ کو ہے کتنے وولٹ ہوتے ہیں اس لائن کے اندر وہ بجلی کی چمک ہے اس کے اندر جناب علی دس ہزار وولٹ دس ہزار وولٹ جو ہے وہ اس ایک لر کے اندر ہوتے ہیں جو بجلی کی چمک ہے اس بجلی میں اور دس ہزار سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر پر اللہ تعالی نائٹروجن اور آکسیجن دونوں کو ملاتا ہے دیکھیے خاد بن رہی ہے اس گرمی میں اس بجلی کے جسے برق پاشی کہتے ہیں ہمارے اردو میں اس گرمی کے اندر نائٹروجن اور آکسیجن دونوں ملتی ہیں اور پھر نائٹروجن کے آکسائڈ جو بارش کے ذریعے زمین پر گرتے وہ نائٹرک ایسڈ ہوتا ہے کھاد ہے سب سے بہترین پانی جو ہوتا ہے بیٹریوں میں استعمال کرتے ہیں نا بیٹری کی چارجنگ کے لیے سب سے بہترین پانی بارش کا پانی ہوتا ہے اس لیے کہ انتہائی اعلی ٹیمپریچر پہ وہ ایک ہزار ملین وولٹ وہ جو بجلی ہے دس ہزار ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا ایک ہزار ملین وولٹ یعنی تقریباً ایک کروڑ وولٹ جو ہے ایک سو کروڑ وولٹ اس میں سے گزر کے تو وہ خاد بنتی ہے وہ نائٹرک ایسڈ جب زمین پر گرتا ہے اس کے نتیجے میں آپ زمین میں جاتا ہے پھر وہ زمین کے کیمیکلز کے ساتھ مل کے پھر وہ امینو ایسڈ بناتا ہے پھر پودے آج اور کل ہماری کھادوں سے اثر ہماری مصنوعی جو کھادیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں جنگلات کو آپ نے زمین کے اندر کھیت کے اندر اپنی یوریا ڈالی ہے اور وہ جو کھیت کا بننا ہے اس بننے پہ تو آپ نے کھاد نہیں نہ ڈالی اس بننے کی گھاس آپ کی فصل سے زیادہ گرین اس پہ کس کھاد ڈالی وہ جو چیل کے درخت پہاڑوں پر کھڑے ہیں اور چنار کے ان کو کون کھاد دیتا ہے اللہ جو پانی دیتا ہے وہ کھاد دیتا ہے میاں محمد صاحب نے کہا ہے کہ بے شک لوگ تو بنا مشقت پل دے جوں کر بابا نالو ہندے دے ساوے روخ جنگل دے کیونکہ وہ اللہ توکل ہیں لہذا اللہ تعالیٰ خود ان کی کھاد کا بندوبست کرتا ہے اور فصل ہماری ذمہ داری ہے ہم ہاں وہ دو چار دس کنال میں جا کے اپنے کھاد کے دو چار توڑے ڈال کے اپنا کام نکال رہے ہیں لیکن جو اللہ توقل تو ہے اس تو وقت زیادہ تر ان کو اللہ تعالیٰ کھاد دیتا ہے تو کس طرح سے اللہ نے اس کو ایک سورس کھاد کے لیے اور پھر ایک بارش سے اللہ تعالیٰ کتنے کام لیتا ہے سخر بھی ازوایا جب نبات نہیں سکتا پھر اس میں سے مختلف سبزیوں کے ہم ہاں نے جوڑے پیدا کیے میل اور فیمل ہر سبزی میں جوڑے ہیں پھر انگور ہیں تو کتنی قسموں کے سیڈ لس انگور ہیں یہ کالا انگور ہے یہ سفید انگور ہے پھر سیڈ لس کالے بھی ہیں سفید بھی ہیں کتنی قسمیں کھجوروں کی کتنی قسمیں آموں کی کتنی قسمیں مالٹوں کی کتنی قسمیں زیتون کی کتنی دور کے اندر وہ کیوں نہیں جاتا اور اسی کھیت کے اندر انار بھی لگا ہوا ہے انار اور انگور کے ذائقے میں توپ اور اسی میں کوئی لیموں بھی لگا ہوا ہے اسی کے اندر کوئی سنگتارا بھی لگا ہوا ہے وہ سنگتارا کیوں بن گیا لیموں لیمو کیوں بن گیا وہ انگور کیوں بن گیا وہ انار کیوں بن گئے وانو فضل و باد الاباد ان کے اور ہم ذائقے میں ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دے دیتے جس کا بھی مائن ہوا ہے متجاگر کھیت بھی ملے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک دور ہے ایک لبنان میں اور ایک پاکستان میں نہیں ما ایک ہی جڑے جڑے ہیں کس کا ذائقہ ہو رہا ہے اس کا ذائقہ ہو ہے کون بنا رہا کلو رہا بنا کو خود بھی کھاؤ اور اپنے ڈنگر بھی چراؤ رہی ہوتا ہے چرانے والا چرواہا کلو کو تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے وہ کلو رہ مسول اور ہر چرواہ اپنی بھیڑوں کا جواب دہ ہوتا ہے تمہیں اللہ نے جو دو چاپ دیے ہیں بیٹا دیا بیٹی دی ہے یہ سارے تمہارے حوالے کیے گئے ہیں اور جس طرح کروائے تھے جات کو حساب لیتا ہے نا مالک کہ یہ بھوکی ہیں بیڑے یا پیٹ بھرا کے لائے ہونے پانی پیا ہے نہیں پیا اور یہ کہ پوری بھی ہے یا کہیں کھلائے ہو کسی بھیڑیے کو اسی طرح تم سے حساب لیا جائے گا میں نے تمہیں اتنے دیے تھے اور تمہیں کہا تھا کہ کو ان پوسا پالی کون تم نارا چھوڑ کے کہاں آئے ہو ان کے کا خیال رکھا تھا نہیں رکھا تھا پورے کیے تھے نہیں پورے کیے تھے کلو کھاؤ اسی رائے سے بنا اور چراؤ بولو خود کھاؤ رہو انعامکم اور اپنے مواشی تنگر چراؤ انفیز نوا بے شک اس میں مندوں کے لیے بڑی نشانیاں مین اکنا کو ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جس مادے سے ہم نے تمہیں بنایا ہے وہ مادہ زمین پر دستیاب نہیں ہے لہذا سائنسدان بچارے مجبور ہیں اور کوئی کہہ کہ نہیں جی یہ تو میرے پاس بھی اگر ہوتا تو میں بھی بنا لیتا من ہاتھ لکھنا آپ ہمارے پاس بھی یورینیم ہوتا تو ہم بھی بنا لیتے خام مال تک ہماری پہنچ نہیں ہے مینہا خلا نام ہاں نے تمہیں اس زمین میں سے بنایا لہذا مٹیریل دستیاب ہے جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بندہ بنا لے خرچہ کتنا ہوتا ہے بندے کے اندر چربی جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے جس سے سات ٹکیاں صابن بن سکتا ہے کاربن اتنی ہوتی ہے جس سے سات پینسلیں بن سکتی ہیں فورس اتنی ہوتی ہے کہ جس سے ایک سو پچیس دیا سلائیاں بن سکتی میگنیشیم اتنا ہوتا ہے کہ اس سے صرف ایک گھونٹ جلاب والی دوا تیار کی جا سکتی لوہا ایک درمیانی میک وہ جو تین انچ کی میک ہوتی ہے اس کے برابر لوہا ایک بندے کے اندر ہوتا ہے چونا اتنا ہوتا ہے ایک مرغی کھانے کی سفیدی کی جا سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمرے کی بھی کہی جا سکتی جی کمرے کی چار دیواریں ہوتی ہیں مرغی خانے کی چار دیواریں نہیں ہوتی آپ کو پتا اس میں پلر ایک بندے کے اندر سے چونا اگر لے لیا جائے تو اس سے صرف ایک مرغی خانے کی سفیدی کی جا سکتی ہے اور گندک کتنی ہوتی ہے کہ اس سے ایک بکری کی کھال صاف کی جا سکتی ہے اور دس گیلن پانی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں چند سو روپئے میں آپ کو کسی بھی عکیم کی دکان سے مل جائے. اور پانی آپ کے گھر ٹینکی لگی ہوئی یہ سارے ایک جار میں بند کرو کہیں کسی ٹینکی میں بند کر کے بندہ بنا دو چیزیں تو یہی ہیں نا جو اللہ نے لے کے بنائی ہیں یہی آ عالم ہے اور کچھ بھی نہیں بناؤ بندہ اللہ نے کہا بندہ تو بندہ مکھھی نہیں بنا سکتے کتنی سی ہوتی ہے نہیں اخلاق ان کے سارے کارخانے اور ساری ترقیاں مل جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سک یہ تو ہماری ترقی کا حال ہے مینا خلقناکم ہم نے تمہیں نے اسی میں سے پیدا کیا تو اس میں سے کس کو پیدا کیا اللہ نے جسم کو پیدا کیا نا روح کو تو نہیں پیدا کیا یہ جسم یہاں سے بنا آپ یہ جو اپنی لیبارٹریوں میں چیک کرتے ہیں یہ yes, جسم کے ایلیمنٹ ہیں عناصر جو ہیں یہ جسم کے آتے ہیں رو کسی خوردبین میں نہیں دیکھی جا سکتی اس کا کوئی سکین نہیں ہو سکتا وہ کسی ٹیسٹ میں نہیں آتی اس کا کوئی گراف نہیں ہوتا لہذا یہاں جتنی بھی میڈیکل ہے وہ بدن کو دوائی دیتی ہے روح کو دوائی نہیں دیتی بدن کا بخار انہیں نظر آتا منہ میں گسار دیتے اور کہتے جی ایک سو دو کا بخار ہے روح کا بخار کسی کو نظر نہیں آتا کان میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے, خارش ہو رہی ہے یہ ساری میڈیسنز جتنی بھی ہیں یہ ساری بدن سے بحث کرتی ہیں یہ مادی ہے مادے کا علاج کرتی روح کا علاج نہیں کرتی اب بتائیے انسان کے دو چیزوں کا نام بدن اور روح کا تو روح کا علاج کہاں ہے اللہ نے بدن کا تو بندوبست کیا ماں انجال اللہ من دائن اللہ انجال اللہ دعا اللہ نے آج تک کوئی ایسی بیماری بھیجی نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو یہ بدن یہاں سے بنا ہے اس کو بیماریاں یہاں سے لگتی ہیں اس کا علاج یہاں رکھا اللہ نے یہ روح اوپر سے آئی ہے اس کا علاج بھی اوپر ہے جس نے اس کی بدن کی بیماریوں کا علاج نازل کیا ہے اس نے اس کی روح کا علاج نازل نہیں کیا ہوگا کہاں ہے دادا کہا فرمایا ون القرآن شفا ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ شفا ہے کس کی شفا ہے یہ اس کی شفا جس کی چفا یہاں نہیں ہے یہ سر درد کی شفا نہیں ہے سر درد کے لیے تو ہم نے پیناڈول بنا لی نا کونسٹ بنا لی مسئلہ یہ ہے کہ روح کا سر دکھے گا تو یہ کون سپا دے گا دادا فرماش شفا البا صدور یہ سینے کی بیماری کا علاج ہے عقائد درست کرتا ہے عقیدہ درست کرتا ہے یہ شک کو دور کرتا ہے یہ شک کے بیٹامنس ہیں اس کے اندر ان کے لیے آپ کو توانائی چاہیے ان کے لیے یہ قرآن توانائی دیتا ہے جس کا علاج بدن کا علاج یہاں موسیٰ علیہ اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں بخار چڑھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا تین دن ہو گئے بخار کوئی نہ اترا تو پھر اللہ نے بھائی بھیجی کہ موسا میں نے بیماری بھیجی ہے تو میں نے اس کا علاج بھی بھیجا دوائی کھا تو اپنے صبر سے میری حکمت کو شکست نہیں دے سکتا تو زمین کے اندر اس بدن کی بیماریوں کا علاج ہے روح کا علاج یہاں نہیں ہے وہ یہاں کی بات ہی نہیں آپ تو خاص فیلڈ آ گئی ہے باقاعدہ میڈیکل کے اندر کہ انوائرمنٹل جو ڈیزیز ہیں جو کسی خاص علاقے سے لگتی ہیں ان کا علاج بھی اسی علاقے میں ہوتا ہے اور اسی علاقے کا ڈاکٹر کر سکتا ہے یعنی کسی کو خاص مخصوص علاقے سے لگے تو ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں جائے اور صرف جانے سے بیماری دور ہو جائے آپ کے سہی گنور صاحب کو ایک وائرس لگا تھا پاکستان میں کھا کر کے دوائیاں مار جاتا ہے آرام نہیں آتا آسٹریلیا جو ہی جاتا ٹھیک ہو جاتا وہیں سے لگی تھی وہیں اسے جا کے آرام آتا تو اس روح کی بیماری اس روح پر لگے گی تو اس کی دنیا خراب نہیں ہوگی یہ جہاں کی باسی ہے وہاں تباہی مچ جائے گی وہاں تباہی ہوگی لہٰذا اس کی شفا بھی وہاں سے آئے گی یہ ہے وہ شفا پیدا کیا یعنی بدن کو واقعی نوعیت اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے کس کو جس کو یہاں سے پیدا کیا اسی کو یہاں لوٹانا ہے نا بدن کو روح تو نہیں آ جائے گی رو یہاں کی آئی نہیں ہے وہ جہاں سے آئی تھی وہ وہاں چلی جائے گی یہ سب جہاں سے نکلے وہاں بھیج دیے جائیں مینو عید ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے لہذا بادی جب کمپوز ہوتی ہے گلتی سڑتی ہے مائکروبس کھاتے ہیں اس کو تو پھر وہ سارے آپ دیکھ لیجیے اس کے اندر وہی سلفر اور سلفر اور وہی فاسفورس اور وہی چونا اور وہی میگنیشیم وہی لوہا سب کو اکٹھا کر لیجیے آپ وہ تھوڑے سے برتن میں آ جائے گی وہ ساری مٹی جسے بنائیں اور اس کے اندر آپ چیک کریں گے تو آپ کو یہی عناصر ملیں گے اس دو ہم تمہیں دوبارہ اس کو لوٹا دیتے یہ زمین کی امانت ہے زمین کے حوالے کرنے کوئی اس میں حارج نہیں ہوتا کوئی جلا کے لوٹاتا ہے جاتا اسی میں کوئی پرندوں کو کھلا دیتا ہے الٹیمیٹلی جاتا ہے وہ بھی پھر زمین کے پرندوں نے بھی مرنا وہ ویٹ کر دیتے پھر چلا جاتا حیوانات کھا لیتے ہیں پھر یہیں جاتا ہے آپ لہت کے اندر رکھ کے آ جاتے ہیں لیکن یہ یہاں سے بنا یہیں لوٹ جائے مچھلیاں کھا لیں گی تو بھی زمین کوئی ملے گا زمین کی چیز زمین میں رہ گئی حکم ہم نے اس میں ڈال دیا اور پھر یہ کہ اس میں کوئی حارج بھی نہیں ہوتا ہے اپنے جا کے رکھ کے آتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بڑا مان ہوتا ہے آدمی کو کہنے جی میرے اتنے پتر ہیں مجھے کوئی مٹی میں نہیں بیچ سکتا نہیں وہ پتر تجھے لے کے جائیں گے کیا کرتے ہیں بیٹے انہیں جی وہ کندھا دیا ہوا کہتے سارے آٹ جاؤ بھائی ہاں ابو کو کندھا دیں گے کہاں لے کے جا رہے ہیں عام لوگ جنازہ پڑھ کے وہیں سے اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں مٹی کون ڈالتا ہے اپنے جس کو جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے اتنی زیادہ مٹی ڈالتا ہے یہ تمہاری انتہا ہے تو ہم نے تمہیں اس میں لوٹا دیا لہٰذا جب وہ مٹی ڈالتے تو کیا کہتے ہیں تین مشتیں پہلے جب ڈالیں تو آپ یہ آج پڑے نا کم وہ مشتبار مٹی یہ تیری قیمت ماتی ہے تیرا مول اس نے کیا ہے یہ کس کا شیر ہے لیکن بہت پیارا ہے ناف کا ایک شعر کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کے انمول کر ان ن اللہ من ال منیانف اب اللہ سے بھر کے کوئی ریٹ لگا سک مجھے پتا ہو کہ صاحب نے فلان چیز کی قیمت لگا دیا تو میں ہاتھ ڈالوں گا کبھی نہیں ڈالوں تو جو اللہ کے ہاتھ بک جاتا ہے وہ انمول ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی قیمت لگانے کی ضرورت نہیں کر سکتا مومن کے پاس جو کچھ ہے وہ بکا ہوا ہے ان اللہ حستر مین المنی نانف صحم وحم ال جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یہ تو بکا ہوا مال ہے دادا جب بھی کوئی آپ کا کتنا عزیز بھی آ جائے اور کہ جی وہ میں نے سی لینا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی ویری اب ابھی ابھی زبان ہو گئی ہے میں نے بیانہ لے لیا بیچ دی ہے اب میں بے زبانہ نہیں ہونا چاہتا تو یہ بھی تو بکا ہوا ہے جس کو بیچتے پھرتے ہو یعنی ایک آدمی اگر ایک پلاٹ دو جگہ جسٹی کرا دے تو کہتے ہیں فراڈیا ہے اور اگر وہ اپنی جان اور روح جو اپنے جسم اور روح جو ہے وہ ہزاروں کے آگے بیچتا پھرے تو وہ مومن ہے رجسٹری ہے بس محجوز للہ یہ بھی ہے اللہ کے لیے اور کوئی نہیں آ سکتا یہ بکا ہوا ہے مناخل خلقناکم ہے نیز ہم اس تمہیں تمہیں لوٹا دیں گے کوئی نہیں کہتا جی صدر صاحب ان کو مت زمین میں دفن کرو سب نے اسی میں جانا ہے بڑے بڑے عہدے اس کے اندر چلے گئے وہ میاں صاحب کہتے ہیں جیون جیون جانا موت خلی سر ہوتے لکھ کروڑ تیرے تی سونے خا اندر گل سوتے اور اے فرماتے ہیں سا آئے دا وسا نہ کوئی تے مان کیا پھر کرنا جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھے خاک اندر منج کرنا کیا انتہا کیا یہ تو کیفیت ہے ہماری یہ تو ہماری قیمت ہے وہاں اس مٹی میں ملنے سے پہلے پہلے اس کو بیچ لو پتہ چلے نا کہ فلاں کے شیئر ڈاؤن ہونے والے ہیں گرنے والے راتوں رات آدمی بیچ دیتا جب تمہیں پتا تیرے اتنے ڈاؤن ہو جائیں گے کہ تیرے اپنے اٹھا کے مٹی میں پھینک آئیں گے تجھے تو بیچتا کیوں نہیں ہے اس کو دو کو ملا جی بھائی تم یہ سودا کیوں نہیں کرتے ہو جانت اور کیسی کیا میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں جب جاتے ہیں کفن ڈھونڈنے کے لیے تو جو مردوں والا ہوتا ہے وہ تین پ گز ہوتا ہے جو عورتوں والا ہوتا ہے ذرا ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے لٹھا ساڑھے تین درم کا وہ گز ملتا ہے یہ تو قیمت ہے ساری اتنے اوور ٹائم لگائے تونے اتنی رشوتیں لی ت نے ملینس تو بنائے لیکن یہ کہ وہ پیار کہتا ہے کہ کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے ری ساری زندگی کی وہ کمائی وہ کپڑا دیکھے گا ہاتھ لگا کے تو کیا لے کے آئے یا وہ پنجابی میں شاعر نے کہا کہ ملک آدم تو ملک آدم تو ایس جہان نے ننگے پنڈے بڑھدا ہے بندہ ایک کفن دی خاطر کنا کن پینڈا کر دا ہے؟ کفن یہ ہے مادی لحاظ سے اگر تم دیکھو تو قبر میں تمہارے پاس کیا ہوتا ہے ایک انگوٹھی کوئی نہیں چھوڑتا چاندی کی تین روپے کی بنیان نہیں چھوڑتے تیرے اوپر اترتی نہیں ہے تو پھاڑ دیتے پھاڑی ہے پھاڑ کیا اتارتے تیرے ساتھ کوئی نہیں جانے دیتا یہ تو تیری بکت ہے اور ایک طرف تیری اتنی قیمت لگی ہوئی فیہ نعیدکم ہم نے تمہیں اس میں لوٹا دینا ہے اور پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ نخرے جو کم تارا تھا اور پھر ہم تم کو نکالیں نُخْرِجُكُمْ جو کم جس کو مٹی میں ملایا اسی کو نکالنا ہے روح تو گئی نہیں تھی نا روح تو مٹی میں نہیں ملی تھی روح تو زمین سے پیدا نہیں ہوئی تھی بولے روح مین ربی تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر روح کا حساب کتاب صرف ہونا ہے اور رو نہیں جنت اور جہنم میں جانا ہے تو یہاں قبر سے نکالے گا کس کو وہ جب کپڑے الٹ دی جائیں گی پھاڑ دی جائیں گی درمیان اس میں سے نکال دیا جائے گا تو کس کو نکالا جائے گا اس بدن کو ہی نکالا جائے گا نا جو مٹی میں ملایا تھا وہی وہ بنے گا نا رو جو ہے وہ تو اس کی آپسی تو ایک کی ہے آپ کے پاس ایک کارڈ ہے اپنے موبائل کا اس کارڈ کو نکالنے کسی کے موبائل کو پکڑ کے اس میں اپنا کارڈ ڈالنے اور فون کرنے سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا نمبر جو بہت ویروگر اس کارڈ کے اندر ہے آپ کی ایک ڈسک ہے کمپیوٹر کی آپ میرے یہاں سے نکال لیں کسی اور کے گھر جائیں تو اسے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے وہ کمپیوٹر نکال کے آپ ڈسک اس کے اندر ڈال لیں سارا ڈیٹا اس پہ ڈسپلے ہو جائے گا سارا ڈیٹا تو روح کے پاس ہے نا روح تارا جمع کر لیتا ہے قیامت کے دن تمہیں بنا کے روح ڈالے گا تو سارا کچھ بحال ہو جائے گا یتعارفون بینہم ویوم ہے بہنا یا تو آرا فون بہنا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے پہچانتے ہوں گے یہ مشتاق صاحب ہیں یہ فلاں صاحب ہیں یہ پیکس ہیں یہ بھائی ہیں یہ زیڈ ہیں انہوں نے اتنے پیسے دینے ہیں تبھی تو کلینس ہوں گے نا اگر یہ یاد ہی نہ کھا گیا ہے تو حساب کتاب کیسے مانگو گے دادا سب کو پتا ہوگا یہ فلاں صاحب ہیں انہوں نے میری زمین دبائی تھی یہ فلاں صاحب ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا یہ تھا آرا فون بہنا تعارف ہوگا اچھا جب وہاں اٹھیں گے تو ای جنت اب یہاں تو ہمیں وہ جنت اور جہنم ایمان بلغ ہے لیکن جب ہم وہاں اٹھیں گے تو ہمارا جو پچھلا ڈیٹا تھا کا زمین پر آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے وہ بھی بحال ہو جائے بچہ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں خواب دیکھتا ہے مسکراتا بھی ہے با دفر بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دو چار مہینے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسے ہنستا ہے تو نہیں ہستا لیکن سوتے میں بہت ہنستا ہے کلخلا کے بعد جب سوتے سوتے ہنس پڑتے ہیں کیا بات کیا دیکھ رہے ماں ہم تو یہ کہا کہ جو دن بھر ہم دیکھتے ہیں وہ ایکشن ریپلے ہوتا ہے جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو پھر دماغ اسی کو دکھا دکھا کے دکھا دکھا کے بور کرتا ہے لیکن یہ کہ وہ بچہ اس نے کیا دیکھا جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے تین اندھیروں کے اندر وہ کیا دیکھ کے مسکرا رہا ہے کہیں سے جہاں سے آیا وہاں کی یادیں اس کے ساتھ ہیں جوں جو یہاں تعلق مضبوط ہوتا ہے شعور مضبوط ہوتا جاتا ہے وہ پچھلا مٹتا چلا جاتا ہے لیکن جب انسان دوبارہ رین سٹیٹ ہوگی اس کی روح اس بدن کے اندر وہ پچھلا ڈیٹا بھی یاد آئے گا لہذا جب مومنین جنت میں جائیں گے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میری جنت وہ اسی طرح پہچانتا ہوگا اپنی جنت کو جس طرح یہاں سے پاکستان جاتا تو کسی سے نہیں نا پوچھتا میرا گھر کھا بھائی بکسہ اٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا بالکل اسی طرح یوز کھیلو مل جنتم اس جنت میں ان کو داخل کرے گا جس کو وہ پہچانتے ہو بتاؤ گا یہ میری حویلی ہے تو یہ کافیت منہا نخرا جو کمتا آ نخرا اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے اسی زمین میں سے گویا یہ جو مراحل گزرنے ہیں وہ یہیں گزرتے ہیں یہیں سے ہمارا بدن بنتا ہے یہیں مٹ جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کل سے آج نہیں اور یہیں سے اٹھتا ہے یہ تینوں مراحل یہیں پہ پورے ہوں یہ ایک جملہ مترجہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے کمالات دکھائے کہ کون رب ہونے کے قابل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی سوال کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ربی اللہ یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ٹھیک یہ رب کا ایک کمال ہے زندگی وہ دیتا ہے اگر وہ زندگی نہیں دیتا تو ایک ڈاکٹر ہے اس کا بچہ فوت ہو گیا ابھی اس کا بدن زندہ ہے جب بندہ مرتا ہے تو اس کا بدن زندہ ہوتا ہے اگر اس کے آپ اس کے چمڑی کو اتار کے دیکھیں تو سیلز اس کے ٹھیک ٹھاک ہوتے ایکٹو ہوتے بعد میں جا کر وہ پھر سیلز مر جاتے ہیں اور پھر ڈیکمپوزیشن شروع ہوتی ہے تو وہ اس میں جان ڈال کیوں نہیں دیتا کیا نکلا اس میں سے بھائی آپ نے کہا گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی گاڑی بند ہو گئی ہے کیا ہوا جی بیٹری ڈاؤن ہو ہے دوسری بیٹری اٹھا کے رکھو چلاو گاڑی سٹارٹ کرو لے جاؤ بندے کو سٹارٹ کیوں نہیں کرتے تم اس میں سے کتنی بجلی نکلی ہے کتنی چارجنگ ہے چند بل بھی جلتے نا اس اتنی بیٹری اس کو لگاؤ اٹھا لو کوئی چیز ایسی نکلی ہے جو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا نہ بادشاہوں میں کوئی ڈال سکا تو انہوں نے کہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جس طرح زندگی دینا اس کی ذمہ داری ہے اسی طرح مارنا بھی اس کا کنٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کنٹریکٹ اور جب تک یہ بدن قائم ہے اس کا مینٹیننس کا کنٹریکٹ بھی اللہ کا ہے انا ہو آحیا ہوا اماتا وحیا وہ مارتا بھی ہے وہی وہ زندگی بھی دیتا ہے ٹھیک ہے جی درمیانی پیریڈ میں اس نے کسی کو سب کنٹریکٹ نہیں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب قوم سے بات ہوئی تو کیا فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے اپراہ تم آپ تم تابوا با قدا بون پہنا مادھو بول لی اللہ رب العالمین وہ سارے میرے دشمن ہیں تو جب میرے دشمن اگر میری آنکھیں ان کی دی ہوئی ہیں تو وہ واپس کیوں نہیں لے لیتے بجلی کاٹ دیتے نا بل جمع نہ کرائے نہ کہا میں ان کو سجدہ نہیں کرتا دے کنیکشن میری آنکھوں کا پھر یہ اللہ العالمین اللہ دی خالہ دین جس نے مجھے تخلیق کیا ہے وہ مجھے گائیڈ بھی کرے یہ اس کی ذمہ داری خدا گائیڈ کرنا ہماری ذمہ داری لذی ہوا یو کھلاتا بھی وہی ہے پلاتا بھی وہی اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہے وہی سمیتے کہ کوئی اور کھلاتا پلاتا ہوا ایجا مریض تو اور جب میں مریض ہوتا ہوں یسکین تو مجھے شفا بھی وہی دیتا مارنا بھی اس کی ذمہ داری پیدا کرنا بھی اس کی ذمہ داری درمیان میں شفا دینا بھی اس کی ذمہ داری اس نے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے کالا اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں جی کیسے دیتے دو قیدی منگوا لی ایک کو سجائے موت ہوئی موج کر معاف کر دیا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی دوسرے کو بےگنا قرار دیا تو اس کی گردن اتروا دیا دیکھو میں نے اس کو مار دیا اس نے بچنا تھا میں نے اس کو مار دیا اور اس نے مرنا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا انا امید کمال ہے یہ ایسی جیسے کوئی آدمی بنی ہوئی گڑی توڑ کے کہ گڑی ساز ہوں بنے ہوئے کو مار دینا کا نام اموہ تو نہیں ہے مٹی کی ڈھیری لے یہ سارے سولہ ایلیمنٹ اکٹھے کر کے اس کو زندہ کر ایک برتن میں اور بچہ بنا کے نکال کس کا نام ہے زندگی دینا دو اے لگے ہوئے ایک کو چھوڑ دیا دوسرے کو توڑ دیا کہاں دیکھا نہیں میں کیریئر اے سی بناتا ہوں بنے ہوئے کو ایک مار دیا کو چھوڑ دیا تو زندگی اور موت یہ رب کی ربوبیت کا مظہر ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی ذمہ داری تھی تمہیں گائیڈ کرنا اس نے پوری ذمہ داری ادا کی ہے اس نے جب تمہیں جو ضرورت تھی اس نے تمہیں ضرورت بتائی جب تم بچے تھے دودھ پینے کا طریقہ اس نے تمہیں سکھایا جو جو بڑھتے گئے اس نے ایک عورت کی ذمہ داری لگا دی وہ تیری ماں ہے وہ تجھے پیار کرتی ہے تجھے سلاتی ہے تیرے آرام کا خیال رکھتی ہے جو جو تو بڑا ہوا تجھے عقل عطا کر دی اس نے پھر جہاں دیکھا کہ عقل اس کی جواب دے گئی وہاں اللہ نے وہی بھیج دی اس نے ہر جگہ تیرا ہاتھ تھاما انہیں ہدایت عَلَى کے سارے مرائل ہمارے ذمہ لہٰذا اس نے ان کو پورا کیا وآخر